الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وحمن علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تمام اور باقی تمام برادران برادر آپ سب کو ایک بار فضل درس نمبر 43 اور سات یعنی سب ان میں سے ساتواں درس اور مجموعی طور پر تینتالیسواں درس آپ لوگوں کے عمر پہنچا رہا ہوں اس میں کتاب سبین میں سے حدیث نمبر گیارہ کا ترجمہ عاموں کی مبارکانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ حدیث حضرہ میر کبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ وسلم کے احسابی حضرت زیر بن ارقم سے نقل کریں واقعی اس طرح کی ایک دن رسول اللہ پہلے جو ہے اصحاب نبی کے جو ہے سب کے دروازے مسجد نبی کے اندر کھلتے تھے تو مسجد نبی کے اندر آتے تھے اندر اور, اور گھر سے مسجد کا اندر مسجد سے گھر کے اندر جاتے تھے تو ان کا آنا جانا وہ جو ہے مسجد کے اندر سے گھر میں تھا سب کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا سارے دروازے جو مسجد کے اندر کھلتا ہے ہاں وہ سب بند کیا جائے اور سب بند کیا جائے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے علیہ السلام کا کھلا رہے باقی سب کو بند کیا جائے اس پر اصحاب میں چمنگوئیاں کہوں گی کچھ لوگ بڑے وہ دوسرے لوگ بھی کچھ لوگ بنے سے بھی تھے قریش کے بھی تھے ہاں یہ جی تو اس پر لوگوں میں چمگویاں ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا بھائی رسول اللہ نے سب کا بند کرنے کو علی کا صرف کھلا رہنے کو کہا چمگویاں ہو گیا تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ علام نے آپ اپنے مقام سے کھڑے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کا حمد کیا اور ثنا فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے شک جو ہے مجھے اللہ کی طرف سے مجھے حکم کیا گیا کہ میں ان دروازوں کو بند کرنے کا جو ہے مجھے حکم کیا گیا سوائے علیہ السلام کے دروازے کے ہاں لیکن جب میں نے ایسے حکم کیا تو تم میں سے کچھ کہنے والوں نے اس سلسلے میں ہاں شمواہن کر لی پھر رام نے قسم کے ساتھ فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہے اور کسی چیز کو میں نے بند نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کھولا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے توجہ نگرام آپ دیکھیں آب صاحب میں سے علیہ السلام کو کیسا ممتاز حیثیت تھا کہ علیہ السلام یہ واقعہ اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ علیہ السلام آئےت تطہیر کے اندر شامل ہے انماید اللہ علیہ سوان کم علی صاحلہ بیت و تحرہ کہ جنان اللہ نے فرمایا کہ میرے پاکذات کا ارادہ فرماتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت نبی نام ہے کہ آپ صاحب کو پاک کیا جائے اور اور ہر ان کے رشق سے دور کیا جائے کو ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے اس لیے آپ کو جو ہے یہ حسیہ معصوم ہے ہاں یہ جی پاک و طاہر تھا اس لیے ان کا مسجد سے آنا جانا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا مسجد کے تہارت کے منافع نہیں تھا اس لیے آپ کے دروازے کو کھلا رہا ایک تو رسول اللہ خود کا کھلا رہا اور دوسرا علیہ السلام کا کھلا رہا باقی تمام اصحاب کا بن تو یہ واقعہ بھی اس بات کی واب سبود ہے چنانچہ امن نے فرمایا انََ من نور الحدین میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے اللہ نے پیدا فرمایا انَ والد المن شجر الحدین امو دونوں علی دونوں اللہ نے ایک ہی شجر سے درخت سے پیدا کیا اناس منجا شتہ لوگوں کو دوسرے مختلف درختوں سے پیدا فرمایا یہ سب اس ریاست کی رسول اللہ سے علیہ السلام رسول اللہ سے عظیم و قرف کو سمجھاتا ہے علیہ السلام کا اللہ و رسول کے درم حضور میں کتنا مقام و منزلاتی حقائقت کو سمجھاتا ہے جنا چہلی کی عبارت یہ ہے انجید بن ارکم انجید بن عرقم, انزید بن عرقم قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عرقم نے فرمایا پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومن ایک دن کیا فرمایا یہ فرمایا سدو سد حاضی البابک اللہ اے میرا صاحب یہ تمام دروازے دو بند کرو حاض الباب یہ تمام دروازے کل لہا سب کے سب کو جو مسجد کے اندر کھلتے الباب علیہ صبح علیہ السلام کے دروازے کے سب کو بند کرو تو جب آپ نے یہ حکم خرمہ حاطہ کر لیں اس پر لوگوں میں چمنگوئیاں ہو گئی اس پر لوگوں میں گفتگو ہو گئی حقامت تو اب کو بدلیں یہ لوگ میں سے کچھ شاہ صاحب میں اس بات پر ناراض ہے ہاں جی اپنے مقام سے کھڑا ہوا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا فحمد اللہ ابن اللہ کی حمد کیا الحمدللہ رب العالمین پر وسن عالی اللہ کے ثناء فرمایا سمع پھر آپ نے فرمایا امہ آباد بھارت اس حمد و الصنع کے بعد یہ لوگوں فنِ عمر تو بے شک جو ہے مجھے حکم کیا گیا اللہ کی طرف سے بے صد حاضر ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا غیر رباب علی شاعی علیہ السلام کے دروازے کے غالب ہی تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اس سلسلے میں کالگوں تم میں سے کچھ لوگوں نے کچھ اعتراضات کی ہاں تم میں سے لوگوں نے کچھ باتیں کی جب میں نے تم دروازہ اللہ کے حکم سے بند کرنے کو کہا تو آپ پھر دوبارہ فرماتے خوالیہ اللہ کی قسم ماسدت تو شعین میں نے کسی چیز کو بند نہیں کیا اولا فتح طورہ میں کسی چیز کو کھولا ہوں ولیکن امید تو بھی شعین مگر مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے تو علی کے دروازے کو اگر کھلا رہنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے باقی اصحاب کے دروازے کو بند کرنے کا حکم ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی دروازے کو کھلا رہنے کا حکم دیا نہ کسی دروازے کو بند کرنے کا تو اللہ کے پیارے رسول ہے اللہ خود نے حکم فرمایا کہ علی کے دروازہ کھلا رہے کیونکہ علی جو ہے پاک اور طیب ہے علی کا مجید سے گزارنا مسجد کے لیے کوئی حرش نہیں مسجد کے پاکی کے ساتھ کوئی منافع نہیں باقی احساس سب جو آپ اپنے دروازوں کو جو مسجد کے اندر کھلتا ہے وہ سب بند کریں وہ باہر سے آنا جانا کریں تو یہ ہے اس مقدس ہستی کی عظمت پیارے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی کا اور اللہ کی طرف سے علیہ وسلم کے بارے میں یہ خاص انعامات اور یہ تمام خصوصیات اس بات کی واضح ثبوت ہے میرے راضا گرامی کہ پیغمبر کے بعد علیہ السلام ہی جانشین نبی تھا اور علیہ السلام ہی رسخلیف رسول تھا رضا علیہ السلام ہی جو رسول اللہ کا جو ہے وسیع تھا خلیفہ تھا امام امت تھا ہاں جی حکامت تھا مسلمانوں کے لیے امام اللہ نے جو رسول نے جو دکھائے وہ یہی تھا ہاں جی اس لیے جو ہے طریقت والے جو اسلام کے باطنی امور سے آگاہ ہے تمام سلاَلِ ترکۃ علیہ السّلام پہ, پہ پہنچتا ہے تمام سلاثلۂ تصوف علیہ السلام پہ پہنچ جائے سوائے یہ نقش کے کہ وہ بھی ایک قول کے مطابق وہ بھی علیہ السلام تک پہنچ جائے دوسرے قول کے مطابق وہ ابا پہ چل جاتی ہے بہارات جو ہے تیز تصف جو اسلام کی باتین سے تعلق رکھتے ہیں رمضات اور باواتین اسلام سے معنویات دین سے تعلق رکھتے ہیں ہاں اثر اور رموضات دین سے آگاہی رکھتے ہیں یہ تمام اولیائی امت کا سلسلہ علیہ السلام پہنچتا ہے اور وہ تمام علیہ السلام کو اپنے امام ہونے پہ اہلبیت علیہ السلام سے اپنے تمسف ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں ان کے ذکر کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں ان سے اپنے تمس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں اس دروازے سے یقیناً کچھ ملا ہے تو ان سے محبت اور عقدت کے احار کرتے ہیں تمام صوحی بزرگ جو ہے آپ ان کی زندگی دیکھیں ہر کسی نے اہل کے بارے میں اپنی عقدت کے پھول نشاور کیے اور انتہائی جا جامع کلمات میں انہوں نے خوبصورت کلمات انہوں نے اپنے فون عقیدت کے پھول نشاور کیے یہ سب اس بات کے ثبوت ہیں کہ انہیں اس دروازے سے کچھ ملا ہے تو لہٰذا زین ہمیں اس بات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے پاک اس پاغزت نے ہمیں ایسے گرانوں میں پیدا فرمایا جہاں جو ہے ہمارے ماں نے ہمیں اپنے دودھ کے ساتھ حبِ البیت اور حب علی و حب رسول اور حبِ دین و حب قرآن کو ہمارے سینوں میں منتقل کیا ہاں جی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پرورزگ الام اے محمد آل محمد کی صحیح معرفت قرآن بیت کی صحیح معلوم دین اسلام کی صحیح معرفت ہو کر اس پر صحیح طریقے سے ہاں جی انعلوم دین کو جان کر سمجھ کر عقیدہ رہنے کی جان کر سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائزان کر میں یہ بات بار بار آپ کو بتا رہا ہوں دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر نجات نہیں انسان کے قلق عمل میں اور عمل بھی علم کی روشنی میں شریعت متحرہ کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن اور اہلویت کی تعلیمات روشنی میں بزگان دین جو حسن ممن کے واشیوں نے لحاظ سے عادت شاط محمان اور واشقی شکر الحبل عقائد وسیرا دین نے جو نورانی تعلیمات دی ان کے روشنی میں عمل کریں کوئی بھی عبادت کریں نوافل ہو فرائض ہو خوش بھی ہوا جو ان کی تعلیمات کے مطابق کریں گے اجمہ الود سے ثابت شدہ القان دین سے سالی شدہ عملیات پر ہم اگر عمل کریں گے تو یقیناً ہم دنیا اور ہر دونوں میں سعادت ہے ورنہ اپنے من پسند عملیات کرنے لگ جائیں اور من پسند طریقوں کو ایجاد کریں تو پھر یقیناً دنیا میں بھی ہم خسارے میں پڑ جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم خسارے میں پڑ جائیں گے تو پر اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع عطا فرما آمین عرب